الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون شاذك الله العظيم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی افقہ قولی آمین یا رب العالمین کیا تم دیکھتے نہیں اللہ نے کیسے مثال سے واضح کیا ہے کلمہِ طیبہ کو گویا کہ وہ ایک شجرہِ طیبہ ہے اس کی جڑ بڑی ثابت بڑی سالڈ بڑی گہری ہے اور اس کی شاخیں آسمان کی بلندی کو چھو رہی ہیں وہ ہر لمحہ اپنا پھل دیتا ہے اللہ کی عزم کے ساتھ اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ انہیں یاد دہانی ہو تاکہ وہ اچھی طرح بات کو سمجھ لیں ہم مسلمان جس قسم کے حالات سے اس وقت دوچار ہیں اور جس طرح تابوت نے ہمارے خلاف مختلف فرنٹس کھول رکھے ہیں اس کے لیے جتنی یکسوئی اور جتنی توجہ اور جتنی سنجیدگی سے ہمیں اس کا مقابلہ کرنا چاہیے اور اس کی طرف توجہ دینی چاہیے وہ ہمارے یہاں نہ ہونے کے برابر ہے جب بھی کوئی جماعت اس کام کے لیے اٹھتی ہے تو ہمارے مختلف اختلافات پہلے دن سے اس کے اندر انڈوں کی شکل میں بیٹھ جاتے ہیں اور بعد میں پھر جو جو وقت گزرتا ہے وہ لارواز اور پیوپاز بنتے بنتے آخر میں اس کی ٹوٹ پھوٹ کا سبب بن جاتے ہیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ایک ہدف کا تعین کریں اور اس کے بعد بقیہ جو سانوی قسم کی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہوگا ان کو ایک طرف رکھتے ہوئے اس کام کو کریں جس کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا جس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا جس کی جواب دہی ہمارے ذمہ ہے والے کو معاف مل تم جو تمہیں اٹھوایا گیا ہے جو تمہارے ذمہ لگایا گیا ہے وہ کیا ہے ہم نے عام طور پر مذہبی اختلافات مذہب ایز اے اسکول آف تھاٹ ہمارے ہمارا جو لٹریچر ہے ہماری جماعتوں کا کوئی بھی جماعت ہو کتنی بھی روشن خیال اور کتنی بھی اپنے آپ کو وہ ریشنلسٹ کہیں ان کا زیادہ تر ان مباحث پہ میں نے آج جمعے میں بھی ذکر کیا تھا کہ وہاں یہی مباحث آپ کو ملیں گی موٹی سرخیاں کے رفا جدین کے بارے میں اور تنوت کے بارے میں اور تین طلاقوں کے بارے میں اس قسم کا لٹریچر آپ کو غیر مقلدین یا سلفی حضرات کے مجلوں میں آپ کو ملے گا وہ ماہانہ ہوں یا پندرہ روزہ ہو یا ہفتہ وار ہوں اسی قسم کا آپ کو دیگر جو ہمارے یہاں اسکول آف تھاٹس ہیں ان کے یہاں بھی وہ دارالعلوم ہو وہ الفاروق ہو وہ سا بھی ہو وہ بیانات ہو تقریباً اسی قسم کے سوالوں کے جواب لیے ہوئے ہوتے ہیں یا نئے سوال انہوں نے کیے ہوئے ہوتے ہیں. وہ میدان تی ہے یا صحرائے تی ہے جس میں ہم دھکے کھاتے پھر رہے ہیں. حالانکہ ان چیزوں کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہوگا یہ وہ چیزیں جو آج پیدا نہیں ہوئی یہ اختلافات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی موجود حضور کے کچھ اصحاب ہاتھ ناخ پر باندھتے تھے حضور کی موجودگی میں باندھتے تھے اور کچھ سینے پر باندھتے تھے کچھ رفا یا کرتے تھے کچھ نہیں کرتے تھے جو کرتے تھے وہ بھی کہتے تھے کہ ہم نے حضور کو رفایہ دین کرتے دیکھا جو نہیں کرتے تھے وہ بھی کہتے کہ ہم نے دیکھا تو حضور نے رفا یا نہیں کیا تھا اس کا مطلب یہ ہو کہ کبھی حضور نے کیا کبھی حضور نے نہیں کیا اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ اسے جس نبی کی جو چیز پیاری لگتی ہے وہ اس کو محفوظ کر لے۔ اس کا ایکشن ریپلے کرا کروا کے دیکھتا رہتا ہے حضرت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کی سنت اللہ کو پسند آئی حاجیوں کو دوڑوا دوڑوا کے دیکھتا رہتا ہے اسے اسماعیل کی ماں دوڑتی ہوئی نظر آتی ہے ایک ماں اپنے بچے کے لیے دوڑ ہم رہے ہوتے ہیں یہ کیا ہے نبی کی سنت ہے یا نبی کی ماں کی سنت ہے قربانی ابراہیم علیہ السلام کی کا کرنا اور بیٹے کا ذبح ہونے کے لیے لیٹ جانا اللہ کو اتنا پسند آیا قیامت تک کے لیے اللہ نے قربانی کی رسم اب جو آپ وہاں ذبح کرتے تو یہ کیا ہے ایک نبی کی سنت ہے اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ نے قیامت تک اسے ایکشن ریپلے کروا کروا کے دیکھ رہا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کہ مختلف افراد سے اس پر عمل کروا کے وہ دیکھ رہا ہے اور ہم ایسے کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا میں نے آج بھی کہا تھا اگر رفا ادین عمر نے نہیں کیا اور جنت میں چلے گئے ہیں اشرم مبشرہ میں تو کون کہہ سکتا ہے کہ جو رفا ادین نہیں کرتا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی اور وہ جنت میں نہیں جائے گا یہ ہمارے مولویوں کے پاس کرنے کو اور کام کو نہیں. کوئی نہیں ہے کوئی ٹارگٹ نہیں ہے کوئی حدت نہیں ہے لہذا امت کو دوڑا دوڑا کے مار رہے ہیں یہ اختلافات وہ ختم کر ہی نہیں جو صحابہ کے اندر موجود جب ایک چیز ہائر کورٹ سے آئی ہے نیچے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کر دیا تو اس کے خلاف کیسے گئے اس کا بہتر حال یہ تھا کہ جو نبی کی جس سنت پر عمل کر رہے ہیں اس پر عمل کرتا رہے ہیں. اللہ نے جو ایک ارتقاء بیان کیا ہے جو آ... میں نے صورت آپ کے سامنے پڑی ہے اس کو آئے پڑی ہے آپ کے سامنے کلمہ طیب کی مثال جو اللہ نے بیان کی ہے وہ کیا ہے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے بڑے پیارے انداز میں بات اللہ نے بھی کہا کہ میں مثال اس لیے بیان کرتا ہوں تاکہ لوگ اچھی طرح سمجھ لیں اللہ تذب کا رول کل میں تی بات ان کا قرآن حکیم جڑ ہے اس دین کی صاحب اس کی گارنٹی اللہ نے لی ہے انہ نذکر قرآن حکیم جڑ ہے اس دین کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تنا ہے اور اجتہاد اس کی شاخیں اب دیکھیں درخت بڑھتا ہے ہر لمحہ اس کے اندر زندگی کا عمل جاری رہتا ہے فرمایا تو ہوتی کلحین ہر لمحہ ہر لہذا یہ درخت اپنا پھل دیتا ہے کبھی ایسا ممکن نہیں کہ آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو اور اسلام اس کا حل نہ دے نئے نئے پتے نکلتے ہیں نئے نئے مسائل آتے ہیں جہاں ضرورت ہے یہ درخت پڑ رہا ہے وہاں اپنا سایہ دیتا ہے روز مرہ کے مسائل نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ امت کا سفر آگے کی طرف جاری رہتا ہے جو بھی مسائل درپیش ہیں آپ کو ان کے لیے ایک سسٹم بنا ہوا ہو اب یہ بھی ریاست ہے نا آپ دیکھیں نا ہم وہ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں کہ جو ایک اسلامی حکومت نہ ہونے کی وجہ سے آپ چوریج پہ بات کر سکتے ہیں پریکٹیکلی کچھ نہیں کر سکتے اس کے لیے حکومت کا ہونا بہت ضروری ہے ایک ادارہ ہو جس کا اپنا ایک سیکٹریٹ ہو ہر ملک کے اندر اس کے یونٹ ہوں کوئی مسئلہ کہیں درپیش ہوتا ہے وہ وہاں پیش ہو وہ اپنے علاقے کا جو اپنے ملک کا بڑا ان کا کی برانچ ہے وہاں بھیجیں یہ مسئلہ ہے یہاں کے واقع اسے وہاں سیکٹریٹ میں بھیجیں وہاں سیکٹریٹ سے ہر ملک کے والا کو وہ فیکس کیا جائے بھیجا جائے اور انہیں مدت دی جائے اتنی مدت میں آپ کی رائے آ جانی چاہیے اپنے ملک کے اندر آپ اپنی اس زبان میں اسے ڈسکس کر لیں لیکن جو جواب متفقہ یا اکثریتی آپ سیکٹریٹ کو بھیجیں وہ عربی میں ہونا چاہیے اس لیے کہ جو عربی نہیں جانتا وہ فقی کیسے ہو سکتا ہے فی الحال آپ اسے کیسے کہیں گے سیکٹریٹ کو وہ جواب بھیجا جائے پاکستان سے جائے تو عربی میں جائے پاکستان میں ڈسکس اردو میں بھی ہو سکتی ہے کہیں انگریزی میں بھی ہو سکتی ہے کہیں بنگالی میں بھی ہو سکتی ہے لیکن وہاں سے ٹریڈ کو جو جواب جائے آپ کے یونٹ سے وہ عربی میں ہونا چاہیے کہ ہمارے علماء یہ کہتے ہیں اور وہ جواب پھر ایک علاقے کا جواب دوسرے علاقے میں بھیجا جائے بھئی فلاں جگہ سے یہ جواب آیا اس پہ پھر ایک دفعہ ڈیبیٹ ہو اور اس کے بعد اس میں چھ مہینے لگتے ہیں چار مہینے لگتے ہیں اس کے بعد ایک متفقہ فیصلہ ہو جائے جس کو تمام مسلمان مانے وقت ختم ہو جائے آپ بہت سے مسائل ہیں یہ جو استعمال کرتے ہیں آپ پرفیومز یا کلون یا پروفیسی یا دوسرے تیسرے جو بھی ہیں اس میں الکوہول ہوتی ہے پتا ہے اب ہمارے علماء نے کہا کہ اس سے کپڑے نجس ہو جاتے ہیں نماز نہیں ہوتی لیکن یہاں موت عالم اسلامی کی جانب سے عمان میں جو میٹنگ ہوئی تھی ان کی اس میں کافی رد و کے بعد اور کافی بحث مباحثے کے بعد طے یہ کیا گیا کہ یہ الکوہل وہ الکوہل نہیں جس سے کپڑا نجس ہوتا ہے ایک چیز کا نام آپ نے الکوہل رکھ دیا الکوہل انہوں نے کہا کہ یہ ایک میڈیکل کی زبان ہے جس میں انہوں نے مختلف چیزیں گنوائی ہیں کہ یہ چیزیں اس میں آتی ہیں اس میں وہ بھی ہیں جو آپ کی دوائیوں میں استعمال ہوتی ہیں ہر دوائی جو اینٹی ہسٹامن ہے کے اندر وہ چیز ہوتی ہے جسے جس اپ کو ڈوزین ایسی آپ کو نیند آتی ہے اس میں لازما وہ الکحل کی وہ قسم شامل ہوتی ہے کھجی الکحل وہ شراب نہیں یہ ایک میڈیکیٹڈ چیز ہے اور اس پرفیوم میں جو استعمال ہوئی ہے سے کپڑا نجس نہیں کہا یہ فیصلہ ہے ٹیسٹ بی بی اور یہ دونوں ایک ہی مجلس میں زیر بحث आए थे और उसके बारे में भी کا فیصلہ मौजूद है अपने बाप کا نطفہ ہو یعنی اس عورت کے شوہر کا نطفہ ہے تو اس عورت کو کسی بھی طریقے سے اس کی ریم کو فیڈ کیا جا سکتا ہے حلال ہے لیکن اگر غیر کا لیا تو ناجائز اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طریقہ کار ہو کوئی عدالت ہو جہاں یہ کیس جائے عوام آپس میں ڈسکس نہ کریں عوام سر پٹاول نہ کریں ایک دوسرے کے نہ پاڑے اب چونکہ نظام کوئی نہیں لہذا آپس میں جسے سورہ فاتحہ پڑھنی نہیں آتی وہ بڑے دقیق فکری مسائل پر مناظر کرتا پہتا ہے وہ بغل میں چار کتابیں رکھی ہوئی ہیں اور ٹیکسی کا کرایہ دے رہا فیس اللہ انفاق ہو رہا ہے اور ڈیروں پہ جا کے مناظرے ہو رہے ہیں اس پر یہ ان کے کرنے کا کام تو نہیں تھا دوائیوں پہ ریسرچ ہوتی ہے لیبورٹریز میں ہوتی ہے گھر گھر نہیں ہوتی تو یہ کلمہ ہے تحبا. قرآن جس کی جڑ ہے حضور کی سنت جس کا تنا ہے قیاس اشتہاد جس کی شاخیں ہیں اور ہر لمحہ ہر لحظہ وہ پھل دیتا ہے لیکن اسلامی حکومت نہ ہونے کی وجہ سے وہ دروازہ بند ہے مسائل صحیح فورم پہ نہیں جاتے پہلے بھی ہوتا تھا مختلف خیالات سامنے آتے تھے عدالت میں ان پر ڈسکس ہوتا تھا دونوں طرف سے دلائل ہوتے تھے حکومت یہ کہتی تھی فیصلہ وہاں سے ہی ہوتا تھا یہ جائز ہی یہ ناجائز ہے جو ناجائز تھا آٹومیٹکلی اس کی اشات بند ہو جاتی بین ہو جاتی فتنہ ختم ہو جاتا تھا وہ جو فتنے اٹھے اس دور میں اسلامی حکومتوں کی موجودگی میں ماتذلا کا اور مرجیا کا اور دیگر جو وہ بڑے علمی قسم کے فتنے تھے آج کل کے فتنوں سے بدر جہا خطرناک لیکن چونکہ ان کو ان کا علاج کرنے کا ایک سائنٹیفک طریقہ موجود تھا لہذا وہ ختم ہو گئے اب وہ طریقہ موجود نہیں ہے اب ہر مسجد پارلیمنٹ بنی ہوئی ہے ہر مولوی چیف جسٹس بنا ہوا ہے جو اس کی زبان سے نکل گیا حق وہی ہے لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ مولوی کی دوستی سیکولر سے تو ہو سکتی ہے مولوی سے نہیں ہو سکتی سیاسی جب بھی اتحاد ہوتا ہے تو مولانا نورانی اور اسلو خان کا تو ہو سکتا ہے لیکن مولانا نورانی اور فضل الرحمان کا نہیں ہو سکتا فضل الرحمان کا اور پی پی کیا ہو سکتا ہے فضل الرحمان اور سمی کا نہیں ہو یہ پہلکار ان کی ہوتی ہے وہاں اس لیے کہ ہر مولوی یہ سمجھتا ہے کہ میں سو فیصد ٹھیک شک کا بھی فائدہ نہیں دیتا دوسرے اور اسی وجہ سے امت کو توڑ کے کلو حسب بیمار ہی فرح جس جماعت کے بعد جو چمٹا ہوا وہ اسی میں خوش ہے کہ میں کامیاب میرے مجلے کی اتنی اشاعت ہوتی ہے اور میرے جلسے میں اتنے لوگ آتے امت کی کسی کو فکر نہیں تو ایک ادارہ ہو پھر یہ جو ہمارے ہاں فتنے اٹھے ہیں اور کفر کے فتوے لگے ہیں اور باقاعدہ اس کے لیے گروپس بنے ہیں کافر کافر شیعہ کافر کے جو نعرے آپ سوتے یہ کیا ہے سسٹم کی موجودگی نہ ہونے کی وجہ سے فساد خون ہے ملت کے اندر اگر ایک ادارہ ایک فورم ہوتا جہاں ان کی کتابیں ان کے عقائد پیش کیے جاتے جو چیزیں قابل اعتماد سے کہا جاتا کہ آپ ان کو ختم کریں ان کتابوں کی شاد بند کریں جس پر سنی مشتعل ہوتے ہیں اور آپ نے جو تبرہ بازی کی ہے یہ بین ہے آئندہ اس پر باقاعدہ مقدمہ بنے گا تو ختم ہو جاتی بات جب انہیں کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے تو دوسری طرف سے ملیٹینٹس کھڑے ہو گئے پھر ان اگر اس طرح نہیں تو ہم روکیں گے پھر تو یہ اس وجہ سے فرقہ بڑھتا ہے کہ کوئی سسٹم ایسا موجود نہیں ہے جہاں ڈیفیوز ہو یہ جو بھی ٹینشن فرقوں کے درمیان بڑھتی ہے یا پڑتی ہے اب کار ہیں ملت واحدہ بنے ہوئے کینیڈا میں ان کا ہیڈ آفس ہے لندن تو ویسے ہی انہوں نے رکھا ہوا باقاعدہ ان کے یہاں کمپیوٹر کے اندر دنیا میں کہیں بھی قادیانی موجود ہے اس کا پتہ اس کے قوائب وہاں موجود ہے اس وقت کتنے قادیانی موجود ہیں وہ آپ کو بالکل صحیح فگر وہ پرنٹ آؤٹ نکال کے کمپیوٹر کارڈ بتا دیں اور باقاعدہ کوئی فرقہ نہیں ہوں ان کے وہ ایک ملت بن کے رہ رہے ہیں اور ہمارے یہاں ختم نبوت کے بھی پانچ سیکشن کام کر رہے ہیں لندن کے اندر ہر ایک اپنا ہے فی گروپ ہے ختم نبوت فی گروپ ختم نبوت سیم گروپ یعنی سب الحق گروپ ختم نبوت لو گروپ ختم گروت ختم نبوت صور الحق گروپ کیا ہے اپنا اپنا مولوی بلاتے ہیں دوسرے کو نہیں بلاتے سب کے نبی الگ ہیں حالانکہ ختم نے جب بنی تھی تو اس میں شیعہ بھی موجود تھے ان کی بھی موت بائیس جماعتیں تھیں اس میں کوئی یہ جو بندیوں کی اس میں زیادہ داری نہیں تھی نہ کوئی اس میں بریل بھی تھے دیو بندی بھی تھے شیعہ بھی تھے جماعت اسلامی بھی تھی اور بھی دیگر جماعتیں تھیں اس میں لیکن وہ اختلافات اور یہی اختلافات ہماری موت کا سبب بن رہے ہیں مسلمان اس کا نام نہیں ہے کہ مسلمان چھ بچے پیدا کر دنیا کو چھے مسلمان دے کے جا رہا ہوں میں مسلمان کوئی اور چیز نسلی مسلمان نہیں عملی مسلمان چاہیے تھے وہ ہم بن نہیں رہے اس لیے کہ ہمارا ہدف کوئی نہیں میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ بات کی تھی کہ کائنات کے ساتھ پہلا رابطہ جو ہوا تھا اس زمین کے ساتھ اللہ کا بحثیت اس کے مالک کے تو بذریہ خلیفہ پہلا انسان اللہ کا خلیفہ تھا تو زمین پر ابتدا کہاں سے شروع ہوئی خلافت سے وہ خلیفہ تھا گویا اس یہاں رابطہ جو ہے وہ خلیفہ کے ذریعے ہوگا اور اگر آپ یہاں دس ارب بھی ہیں خلیفہ کوئی نہیں ہے تو آپ کا اللہ کے ساتھ رابطہ کوئی نہیں ہے بڑی ٹھیک ٹھاک بات باقی ساری چیزیں موجود ہوں وہ انسٹیٹیوشن موجود نہ ہو وہ ایکسچینج موجود نہ ہو جہاں سے اللہ کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے تمہارا باقی سارے سٹی کوڈ ہیں تمہارا وہ انٹرنیشنل کوڈ جو ہے وہ 0092 وہ خلیفہ ہے باقی سارے نمبر گھماتے رہو اب دیکھیں میں نے مثال دی تھی کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تمام لوگوں کو مسلمان بنانا شہادت النداز کے لیے ضروری ہوتا تو حضور سب لوگوں کو مسلمان کر کے پھر آپ کا انتقال ہوتا آپ کا فریض منصبی ادا ہو گیا صرف تقریباً ڈیڑھ لاکھ لوگوں کو مسلمان کرنے سے ڈیڑھ لاکھ لوگوں کو مسلمان کر کے ایک ادارہ ایک حکومت اسلامی دے گئے ختم ہو بل تو کالو بلا کسی نے نہیں اس کے کہا کہ سرکار ابھی تو ایران والے رہتے مسلمان ہونے ابھی تو روما پورا پڑا ہوا مسلمان ہونا آپ کا کیسے ہو گیا ہے جی آپ نے پہنچا دیا ہے اب اگلا کام ہمارا ہے اب ہم نے یہ کام کرنا حضور یہی دے کر گئے تھے تک ہو جن تک موجود نہیں تو ہمارا رابطہ وہ ختم ہو گیا میں نے کہا کہ ہم وہ نام رکھنے کو تیار نہیں اور جہاں سے ابتدا ہوئی تھی زمین پر انسانیت کی خلیفہ وہی انتہا ہوگی ہمارا وہ جو ماسٹر کوڈ ہے وہ گم ہے باقی سارے سٹی کوڈ ٹھیک ہیں نمازیں بھی موجود ہیں روزے بھی ہیں حج بھی ہے سب کچھ ہے کہاں ہے آپ دیکھیں کامن ویلتھ یہ انجمن غلامہ ہے ہر وہ ملک جو کسی زمانے میں برطانیہ کے کا غلام رہا ہے وہ اس کا ممبر ہے ملکہ اس کی سربراہ ہے اور اس کی اسپیچ ہر ملک میں دکھائی جاتی ہے براہ راست بسمس ڈے پر یہ اس ملک کا صرف کس لیے کہ آپ کامن ویلتھ کے ممبر ہوں تو تھوڑی سی آپ کو وہاں کوئی گنجائش مل جاتی ہے کوئی امیگریشن میں کچھ سہولتیں مل جاتی ہیں کوئی ویزے وغیرہ کہ وہاں آپ کو سہولت مل جاتی ہے تو ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ میں اس انجمن غلامہ کا ممبر ہوں منتیں کر کر کے ہم نے اپنے آپ کو واپس بنوایا ہے یہ وہ بات ہے جسے اقبال نے کہا تھا کہ سلاطین ملوکیت کی آنکھوں میں وہ جادو ہے کہ خود نقچیر کے دل میں ہو پیدا زو کے غلام خوش ہوتا ہے غلام بن کے طبقہ غلامی کا لگا کر خوش ہوتے تو ہم نے جو بنائی ہوئی اسلامی کانفرنس ہم اس کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کو خلیفہ کہہ دے تو کیا قیامت آ جاتی اس کو امیر المومنین کہہ دیں آپ نام رکھنا ہے نا ڈر لگتا ہے اس نام سے میں نے کہا نا کتنا بھی ڈر لگے لیکن بات یہیں سے شروع ہو مقصد تھا ہمارا اللہ کی حکومت قائم کرنا ہماری ساری صلاحیتیں کھو گئی اپنے اختلافات کتنا سالے بندہ ہو کتنا نیک بندہ ہو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ نمبر پلیٹ کہاں کی لگی ہوئی ہے بڑا ایکٹیو ہے دوڑ دوڑ کے دین کا کام کرتا ہے لیکن پتہ چلا کہ جناب یہ تو جمایا یا مودیا ہے یہ سب سے پہلی چارج اس پر لگا اس کے بعد اس کا سارا تکوا سب کچھ اس کے سارا کچھ ڈوب گیا اب وہ اچھا بندہ نہیں ایک ساتھ وہ کتنے بھی مخلص ہے کتنا بھی کام کر رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں. لیکن پتہ کرا جی یہ بریلوی ہے بات ختم ہو گئی یہ ہے ہماری ہے اب مسلمان کوئی نہیں ہم پر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہے اور دوسرا اپنے ساتھ ملانے کو تیار نہیں یہ اشتراک ہے صحیح بہت ہو رہی ہے کوشش بہت ہے ایسی بات نہیں کہ ہم امن سے بیٹھے آرام سے کام کر رہے ہیں. لیکن اس کام کے درمیان کمبینیشن کوئی نہیں ہے رابطہ کوئی نہیں دماغ کام کرتا رہے لیکن بدن کے ساتھ اس کا رابطہ کوئی نہ رہے تو کیا کہتے ہیں بندے کو فالج ہو گئے وہ سوچتا سب کچھ ہے عمل کوئی نہیں کر سکتا ہماری ورک شاپس ہوتی ہیں تربیت گائیں ہوتی ہیں بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں سوچتے ہیں لیکن پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں کر سکتے ہماری فیلڈ ہی کوئی نہیں آگے رستہ بند ہے تو کام ہو رہا ہے لیکن کام کو جوڑنے والا کوئی نہیں وہ کھلا ذین کھلا دماغ اسے ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ یہ ہماری کتاب میں پڑھے ہمارا ہی لٹریچر پڑھے اور اگر اس کے یہاں سے کوئی اور کتاب برامد ہو جائے تو فوراً کہا جاتا ہے کہ یہ مشکوک آدمی ہے یہ اختلافات چلیے فکی تو ہوئے پیچھے سے آتے چلے آ رہے ہیں میں نے کہا صحابہ کے دور سے عبداللہ اب نے مسعود رض تعالیٰ کی رائے میں عبداللہ بن عمر رجحو کی رائے میں اختلاف ہے حضور کی موجودگی میرا ہے لیکن وہی عبداللہ ابن مسعود مسعود جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ میری امت کے لیے جو کچھ ابن ام عبد پسند کرتا ہے میں وہ پسند کرتا ہوں اور جن کی پتلی ٹانگوں کے بارے میں حضور نے فرمایا وہ پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوں گی قیامت کے دن اور جن کو بھیجا عراق میں تو عمر اپنا خطاب ہے عراق والو میرا احسان مانو کہ میں نے اپنے نفس پر تمہیں ترجیح دیا ہے مجھے ضرورت مجھے تھی عبداللہ اللہ اپنے مسود کی دے میں تمہیں رہا ہوں اور اسے سیکھو انہیں بھیجا گیا ہے وائس چانسلر بنا کر یہاں سکھانے کے لیے اور انہوں نے جو حضور سے دیکھا تھا وہ سکھایا انہوں نے یہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے عبداللہ اپنے عمر رضی اللہ رضا نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دونوں کی رائے میں زمین آسمان کا فرق ہے وہ مینا میں چار رقت پڑتے تھے عثمان غنی رض اللہ تعالیٰ عبد اللہ پڑتے تھے اچھا جو میرے لشکر ہوتا تھا وہی امام ہوتا تھا ہم نے امامت الگ کر دی نا ہز ہائی نس ہز الگ ہو گئے ہونا یہ چاہیے کہ جو آپ کا ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے وہ جو دارالخلاب ہے سب سے بڑی مسجد ہے اس کا امام ہوں سارے امام اس کے نائب ہوں اب امام ہی موجود کو نہیں ہے تو نیابت کیسی ہے اور تم محلے والے چنتے ہیں یہ مسجد مکے کی بیٹیاں ہیں حرم کی بیٹیاں ہیں مسجد بیت اللہ کی مسجد حرام کی بیٹیاں ہیں یہ لیکن رابطہ وہاں سے کٹا ہوا ہے تو جو امیر لشکر ہوتا تھا وہی جماعت کراتا تھا چاہے اسے صرف دو صورتیں یاد ہوں خالد اپنے ولید رضی اللہ تعالیٰ نے صرف دو صورتیں پڑا کرتے تھے کل یائی القافر اور کل حولہ وحد تو ایک دفعہ کسی نے اطراف کر دیا کہ آپ کو صرف یہی دونوں سورت صورتیں آتی ہیں انہوں نے کہا بھائی میں جب مسلمان جس دن ہوا تھا اسی دن حضور نے تلوار میرے ہاتھ میں پکڑا کے محاذ میں بھیج دیا تھا مجھے زیادہ سیکھنے کا موقع ہی تو وہ جب پڑھا کرتے تھے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز جو امیر لشکر ہوتے جب حج پہ جاتے تو امیر حج ہوتے تھے تو چار رکعت پڑھتے تھے تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ ان کے پیچھے چار پڑھتے ہیں اکیلے جب پڑھتے ہیں تو دو پڑھتے ہیں ان کہا ان کے پیچھے چار اس لیے پڑھتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ فقی ہے کوئی دلیل ہوگی اس کے پاس اور خود جب پڑھتا ہوں تو دو اس لیے پڑھتا ہوں کہ حضور کو میں نے یہاں دو پڑھتے دیکھا دیکھنا حسن زن اور بڑی شالک دلیل تھی اگر تشمانے غنی رضی پاس لیکن ان کا حسن زن دیکھیں گے یہ مجھ سے زیادہ فقی اگر چار پڑھتا تو کوئی دلیل بھی رکھتا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ حضور کی سنت کے خلاف چلتے ہیں بغاوت کر دو, دو خود اس لیے پڑھتا ہوں کہ حضور کو اپنی آنکھوں سے دو پڑھتے دیکھ تو یہ تو پیچھے سے آ رہے ہیں لیکن یہ جو ہم نے پیدا کیے ہیں ہم نے جو ذہن بند کر دیے غلام بنایا ہے یہ مذہب کی پرانی ریت رہی یورپ نے یہی غلطی کی تھی عیسائیت نے نتیجہ یہ نکلا تو اسے شکست ہوئی میں نے ارض کیا تھا کہ آپ ذہن کو بند نہیں کر سکتے آپ اس کے سامنے سیدھی بات رکھیں یہی میں نے کہا تھا کہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ اس زمین پر جو بھی چیز ایک دفعہ پیدا ہو جاتی ہے آپ اس کو اس کے نیچرل طریقے سے لے جا کر ڈسپوز آپ کر سکتے ہیں پلٹا نہیں سکتے آپ ایک آم آپ نے کھا لیا ہے اب وہ آم آپ کس طرح بنائیں گے اس کو دبا دیں اس کو کھاد دیں اس کو ٹائم دیں وہ پودا بنے پیڑ بنے آم کا پھر اس کے ساتھ آم لگے تو یہ وہی آم ہے جو آپ نے کھایا تھا ایک طریقہ ہے نا آگے کی طرف پیچھے نہیں جو دنیا میں آیا ہے وہ قبر کے پیٹ میں جا سکتا ہے پلٹ کے ماں کے پیٹ میں کبھی نہیں جائے اگر دودھ دہی بن گیا ہے تو آپ اس سے مکھن بنا سکتے ہیں لسی بنا سکتے ہیں ادرڑکا بنا سکتے ہیں دودھ پلٹ کے نہیں بنا سکتے اللہ کی سنت ہے جو چیز پیدا ہوئی ہے اس کو پوزیٹولی آپ فیس کر سکتے ہیں آپ پیشنٹینا ایجاد ہو گیا ہے آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ پلٹا کے سے واپس ماں کے پیٹ میں بھیج دیں کبھی نہیں ہو سکتا آپ کو بڑا سوچ سمجھ کر اس کا مقابلہ کرنا ہو اور میں نے کہا تھا کہ فتوہ جمعہ میں اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اصل پروگرام آپ کے پاس ہے اصل پلان آپ کے پاس ہے اصل ایجنڈا آپ کے پاس ہے پیش کرنے والی چیز آپ کے پاس ہے اللہ نے اگر سباب پیدا کر دیے فزیکل سائنسز نے آپ کے سامنے تو ٹی وی اگر آپ کے گھر میں تو ان کے گھر میں بھی یورپ کے پاس سوائے عورت کو ننگا کرنے ننگا دکھانے کے اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے ون پوائنٹ ایجنڈا ان کے پاس اور خود دیکھ دیکھ کے اتنا اوب گئے تنگ آ گئے لہذا مارے یہاں مارکیٹ کھلی ہے یہاں وہ سپلائی کر رہے ہیں اصل آپ کے پاس پیغام ہے چوبیس گھنٹے اگر آپ کی طرف سے ڈشن ٹینے پر سلائیڈ چلتی رہے حضور کے حدیث کی اور قرآن کے ترجمے کی جرمن زبان میں فرینچ میں پھر انگلش میں پھر دیگر اٹالین میں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ٹی وی توڑنے کی ضرورت نہیں وہ ٹی وی توڑیں گے اور وہ اپنے بچوں کو منع کریں گے ٹی وی دیکھنے سے کہ مسلمان ہو رہے ہیں دن ب دن ہماری ہم کیوں ٹی وی توڑیں آپ اپنے بچوں کے ذہن بند نہیں کر سکتے آپ نہیں دیکھنے دیں گے باہر بازار جا کے وہ دیکھیں گے ٹی وی توڑو مہم نہیں ٹی وی کا نہیں کر سکتے چوبیس گھنٹے لیکن وہ لگے ہیں اور دو نمبر لوگوں کو مسلمان بنا رہے ہیں بنا کا رہے لیکن لوگوں کے سامنے اسلام بنا کے پیش کر رہے کیوں اس لیے کہ سیٹلائٹ پہ اسلام ایک نمبر اسلام کوئی نہیں لوگ خلوص دل سے یورپ والے ایک سیلاب آیا ہوا ہے انت. مسلمان ہو رہے ہیں یہ الگ بات ہے کہ قیامت کے دن ہمیں پکڑا جائے کہ تم نے اصل ان کے سامنے کیوں پیش نہیں کی انہوں نے وہ قادیانی پیش کر کے اپنا خلوص ظاہر کر دیا ہے. ہو سکتا ہے اللہ نے معاف بھی کر دی اس لیے کہ ان کے سامنے ایک نمبر نہیں آیا وہ خلوص دل سے اس کو سمجھ کے مسلمان ہوئے ہیں مجرم ہم ہوں گے جنہوں نے ایک نمبر ان کے سامنے پیش نہیں کیا اصلی پیش نہیں کیا ان کے ساتھ تو اگر شیطان آپ کے ڈشنٹینے کے ذریعے آپ کے خوابگاہ میں آ گیا ہے تو قرآن ان کی خوابگاہ میں کیوں نہیں جا سکتے وہ اپنے بچوں کو کیوں نہ منع کریں وہ کیوں نہ ٹی وی توڑ مہم چلائیں کہ ہمارے بچے مسلمان ہو رہے ہیں پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کافر روکتے تھے لا ماؤل حاضل قرآن اور وہ اب بکر صدیقی پر پابندی لگاتے تھے اندر پڑا کرو باہر پڑتے ہو ہمارے بچے سن سن کے اور بیویاں سن سن کے مسلمان ہو رہی ہیں یہ چڑھائی آپ کیوں نہیں کرتے پیسے لگتے ہیں یہ جماعتیں جتنے مجلے اپنے اور اپنا مسلک واضح کرنے کے لیے جتنا کچھ کر رہی ہیں نا اگر یہ سارے پیسے جمع کر کے سیٹلائٹ پہ کام کرے صرف اللہ کے نبی کے لیے اللہ کے لیے تو یہ کام ہو سکتا ہے اتنا مشکل ٹارگیٹ نہیں ہے ابلیج نے اس نے کہا تھا علامہ اقبال نے کہ کشتنے ابلیس کارے مشکل اسے. ابلیس کو قتل کرنا بہت مشکل کام ہے جا کے او گم اندر کے دل سے اس لیے کہ وہ تمہارے دل کی گہرائیوں میں کھوبا ہوا اسے. خوش طرح باشد مسلمانش کنی یہ ڈشنٹینا جو ہے شیطان یہ ہمارے گھروں میں گھسا ہوا کتنے لوگ ہیں جو نہیں دیکھتے ماشاء اللہ ہر مولوی کے بیاب ابوظابی کی ساری مسجدوں میں پھرے آپ دو دو اینٹی لگے ہو مولویوں کے تو خوش طرح باشند مسلمانش کنی سے مسلمان کرو گشتہ شمشیرے قرآن شنی قرآن کی شمشیر سے ذبح کر دو حلال کر دو لہذا بہتر طریقہ یہ ہے کہ قرآن کو تمہارے پاس جو جدید ترین سہولت علم الاسماء کے ذریعے جو ہمارے والد آدم کی جاگیر ہے آدم کی وراثت ہے جس کی وجہ سے انہیں خلافت دی گئی جی اور خلیفہ کی کوالیفکیشن کے طور پر جو چیز پیش کی گئی تھی کے سامنے کیوں خلیفہ بنایا اس کے پاس علم الاسماء ہے آدم السما اس کے ذریعے جو ترقی ہوئی ہے اور دوسری طرف الہدا کے نام پر جو آپ کے پاس پیغام ہے ان کو جوڑتے کیوں نہیں آپ اس کو پیش کریں اس پر جدید ترین ذرائع باقی یہ کہ مولویوں کے فتوے آپ کے پاس آج بھی موجود ہیں کوئی بھی لائبریری کو فتویٰ رضویہ دیکھ لیں اسی طرح مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے فتوے موجود ہیں کہ لاؤڈ سپیکر کا استعمال ہی نہیں مسجد میں اس کا داخلہ بھی گناہ ہے اس لیے کہ وہ اعلی لاہو لاب ہے گانوں میں استعمال ہوتا ہے لہٰذا مسجد میں اس کا داخلہ بھی مسجد کی توہین ہے اور آج سب سے زیادہ استعمال کون کر رہا ہے لاؤڈ سپیکر مولوی آج حکومت پابندی لگاتی ہے لاؤڈ اسپیکر کے باہر کے استعمال پر انٹرنل نہیں ایکسٹرنل لاؤڈ سپیکر پر پابندی لگاتی ہے تو اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے مظاہرے ہوتے ہیں تو رات دن آنکھ کھلتی ہے تو بھی بجلی جاتی ہے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو کوئی آنکھ لگ جائے تو لگ جائے سکون ہے باقی یہ کہ جلتے ہیں چوبیس گھنٹے ٹرین پر سفر کے ختم موجود ہیں کہ ریل پر سفر مت کرو یہ دجال کا گدھا ہے है है آگے دیکھو چیلنج کیا ہے دنیا علم الاسما کو فزیکل سائنسز کے اس علم کو استعمال کر کے اس سے کام کیا لے رہی ہے تم اس سے اسلام کا کام لو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں اویلیبل جتنے بھی ذرائع کمیونیکیشن تھے حضور نے سارے استعمال کیے دین کی تبلیغ کے سب ذرائع استعمال کیے اور اگر یہ اس وقت ہوتے تو حضور ان کو بھی استعمال کرتے کوئی چیز بھی نفس ہی اپنی ذات میں بری نہیں ہے بے سیٹلائٹ اس کا استعمال برا ہے یہ آنکھیں ہیں یہ مقدس نہیں ہیں یہی آنکھیں سے آنسو اللہ کے ڈر سے نکلتا ہے مکھھی کے سر کے برابر اور اس آدمی کی جہنم کی آگ بجا دیتا ہے یہی آنکھیں جو فلم دیکھتی ہے تو اس آدمی کو جہنم میں لے جاتی ہے استعمال دو ہے نا زبان ہے یہی ہے ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیتی ہے تو آدھا پلڑا بھر دیتا ہے اور الحمد کہتی ہے تو پورا پلڑا بھر جاتا ہے اس یہی زبان ہے بری بات کہتی ہے تو این وسطے جہنم میں لے جاتی ہے جس طرح آدمی کے اپنے آزار ہیں ہاتھ پاؤں شرمگا, زبان آنکھیں کان. یہ فی نف ہی برے نہیں ان کا استعمال برا ہے اسی طرح ٹی وی بھی اور دیگر چیزیں بھی اپنی ذات میں بری نہیں ہیں ان کا استعمال برا ہے برے میں مت استعمال کرو اچھے میں استعمال کرو جس طرح لاؤڈ سپیکر کا اب استعمال شروع کر دیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جس قسم کا چیلنج درپیش ہے اور جتنی متحدہ تاغی تاغویت جو ہے وہ تاغوتیت ہمارے سامنے ہے اس قسم کے ہم متحد نہیں ہیں چیلنج کتنا بڑا ہے اور ہماری حالت کیا ہے اس میں و غریباں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عقل عطا فرمائے عقل سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے علماء کو اپنا دماغ کھولنے کی اور جو حالات اس وقت اس گیند کے اوپر اس قرے کے اوپر ان کو دیکھنے کی صلاحیت عطا فرمائے اور ان سے نبٹنے کی صلاحیت عطا فرمائے وہ ہمارے کمانڈر ہیں علماء وراثت الانبیاء وہ نبی کے وارس ہیں انہیں امت کو گائڈ کرنا چاہیے نہ کہ امت کو تی اور سرایتی میں گھما گما کر گما گما کر جو ہے وہ مارنا چاہیے واخرداوان دعوان الحمدللہ